السّلام علیکم جی وعلیکم شاہ صاحب یہ ملک سے باہر جو مطلب جو روزگار کے سلسلے میں جو جاتے ہیں ہمارے پاکستانی حضرات تو پنجوقتہ نماز تو خیر وہ اپنی پڑھتے ہیں لیکن جمعے کے لیے ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں کہ قرب جوار میں کوئی مسجد اپنی نہیں ہوتی یا ہوتی हم. نہیں ہے اس کے لیے کیا حکومت دیکھیے سب سے پہلے تو آج کل ہمارے یہاں کچھ حالات اور منظر بھی دیکھیں کہ مفتی اور عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ حالات کے تناظر میں مسئلہ بیان کریں ہمارے یہاں روزگاری یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر آدمی باہر جانے پر جو ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ روزگار لگ جائے باہر کی ہلاکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کتنے دن بچیں گے آپ میں دنیا کا تقریباً سفر کیا چند ممالک رہ گئے اور تقریباً میں ستر سے دنیا کا سفر کر رہا مختلف ممالک کا تو فحاشی اوریانی شراب خوری جوا اتنا عام ہے کہ مشکل سے کوئی آدمی بچ سکتا ہے اور وجہ کیا ہے سارے معاملات موجود ہیں اور پیسہ بھی بہت ملتا ہے جو جی چاہے کریں آپ انگریزوں کو دیکھیں اب آپ, آپ کو تعجب ہوگا کہ جب پیر کو جاتے ہیں نا نوکری پر تو کسی سے ایک دو ڈالر ادھار لے کر کے پیٹرول ڈال کر کے جاتے یعنی جمعہ کی شب ہفتہ اتوار سب خرچ کر دیتے ان کے یہاں پیسے رکھنے کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں اور ان کے یہ بھی نہیں کہ بھائی بیوی خرچہ مانگے کہ بھائی بیوی جانے اس کا کام جانا بھائی تو الگ کما کھا پی کر نہ بیوی سے وہ حساب لے سکتا نہ بیوی اس سے حساب لے یہ پھر اس میں برائیاں اتنی ہیں کہ مثلا میں نے جرمنی کا دورہ کیا تو مجھے دو آدمی ایسے ملے تو مجھے انکشاف ہوا قادیانی جو ہیں وہ ایسے شکار کی تلاش میں ہوتے اب آپ کو دیکھا کہ کپڑے ذرا سا آپ کے بوسیدہ ہیں تو آپ کو پکڑ لیا ابھی خیریت ہے کیا ان کا بھائی گرین کارڈ نہیں ہے ورک پرمنٹ بھی نہیں ہے کہا رہا آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ آئیے ہمارے پاس بڑے بڑے ان کے ویئر ہاؤس ہیں بڑی بڑی ان کی جگہیں وہاں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فارم پہ آپ سائن کر دیں فارم کیا ہوتا ہے بٹ ڈکلیئر کر دیں کہ میں احمدی ہوں اور احمدیوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے وہاں ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں یورپ میں جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ کوئی آدمی وہر آئے اور آنے کے بعد سیاسی پناہ مانگ لے کچھ اپنے عوارض بتانے کے بعد تو ان کا اپنا امیگریشن قانون یہ کہ اس کو واپس نہیں کریں گے تو یہ قادیانی بناتے ہیں لوگوں اب بہت سے کہہ رہے ہیں ہم دل سے تھوڑی قادیانی بنے ایسی فام پر سائن کر دی ہم نے تو بھائی تو یہ سارے معاملات تو زبانی ہیں تو آپ نے دل سے کیے نہیں لیکن تو قادیانی ہو جائے تو ایسے سارے معاملات مسائل سے کیسے بچیں اب آپ نے یہ تو مسئلہ سن لیا کہ اہل کتاب سے شادی جائز ٹھیک ہے نا حکم نہیں جائز کا مطلب یہ کہ اگر اہل کتاب سے نکاح ہو گیا تو وہ ذنا نہیں ہوگا وہ نکاح ہو گیا اس کا لیکن اس کے بعد جو قیدیں لگائیں کہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے رہیں اور اپنی اولاد کو جو ہے وہ تربیت کرتے رہیں وہاں تو کسی کے پاس فرصت ہی نہیں اماں جو ہے وہ بچوں کو لے کر گرجا چلی جاتی بچے سارے عیسائی بن جاتے میں گزشتہ سال جب میں نے وزٹ کیا امریکہ کا تو یوسٹن میں ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک صاحب نے اہل کتاب سے نکاح کر لیا اور اس کا جب انتقال ہوا تو بیوی نے وہاں درخواست دی دی کہ یہ میرے شوہر کی نہ نماز جنازہ آؤگی نہ مسجد جائے گی میت میں عیسائی طریقے کے مطابق اس کو دفن کروں اب وہاں ظاہر ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے کاغذات کے اعتبار سے کورٹ نے اس کی یہ بات مان لی ماننے کے بعد یہی ہوا کہ اس کی میت اس کے بیوی کے حوالے کی وہ گر جا گئی گر جا میں جو عیسائی طریقے پر معاملات ہوتے ہیں ویسے ہوئے اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوا اب مجھے بتائی اس اہل کتاب سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہوا اور کتنا نفع اس نے کمایا کا ثواب یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ہلاکتیں اس لیے فرمایا کہ دارول حرب میں رہنے سے بچا جائے جہاں اسلام اور دین خطرے میں لیکن اب بے روزگاری پریشانی کی وجہ سے لوگ وہاں رہتے ہیں پھر رہنے کے بعد اس میں اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ 99 کا چکر بھئی ایک لاکھ ہوں گے نہ تو نکل جائیں گے ایک لاکھ ہو گئے اب دوسرا لاکھ شروع ہوا وہ جب 99 ہوں گے پھر یہ پھستا ہی چلا جاتا پھستھے ہی چلا جاتا آدمی یعنی آپ امریکہ تو ذرا ہوشیار ملک ہے اس نے تو ٹی وی پر یہ پابندی لگائی کہ جو چینل آپ ٹی وی سٹیشن میں فون کر کے کھولیں گے وہ چلیں گے دوسرے نہیں چلیں گے مثلاً بچے کرکٹ اور فٹ بال کے عادی ہیں تو وہ دونوں چینل بند کر دیں گے کیونکہ پڑھائی کا دیکھنا پڑتا ہے ورنہ بچے تو دن رات فٹ بال اور وہ کرکٹ دیکھتے رہیں وہ بند کر دیں کوئی میچ اگر آ رہا وہ آپ دیکھنا چاہتے تو اس کو فون کیجیا تین دن وہ میچ کا ٹی وی کھول دے گا اور آپ کے بل کے ساتھ دو یا تین ڈالر ایکسٹرا جو ہے وہ آ جائے گا یورپ اس میں تو آپ خبروں کے لیے بھی ٹی وی نہیں کھول سکتے خبروں کے لیے بھی نہیں کھول سکتے آپ تو اتنی ہلاکتوں میں آدمی پڑے۔ تو مجھے بتائیے مؤثر لوگوں نے وہاں پوچھا مولانا یہ بتائیے یہ کہ یہاں میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے میں نے کہا بھائی مختصر یہ کہ یہاں ایمان خطرے میں وہاں جان خطرے میں اب انتخاب آپ کر کیا کرنا ہے یا جان کو تباہ کرنا ہے یا ایمان کو تباہ کرنا ہے تو یہ دو مسئلہ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے یہاں ایمان خطرے میں وہاں جان خطرے میں اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہاں بھی موجود ہیں ظاہر ہر جگہ جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے حافظ بھی ہیں بچے پورا پورا گھرانہ حافظ مگر ہم پاکستان سے گئے چلی ہم پر یہاں کیا سرات ہم نے اپنے بچوں کو روک لیا پھر ان کے بچے جو ہوں گے ان کا کیا ہوگا پھر اس کے بچے جو ہوں ان کا کیا ہوگا? ایک پادری نے مجھ سے کہا یہ جو امریکہ نے اتنی رعایت دی آپ کو کہ بغیر ویزا پاسپورٹ کیا آپ گھومتے ہیں کام بھی کرتے ہیں عیش کر رہے ہیں ओ, ڈالر کما پکڑے نہیں جاتے آپ کیا وجہ کبھی سمجھے آپ میں نے کہا آپ سمجھا دی کن ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ چوتھی نسل ہماری ہے ہاں چوتھی نسل ہماری آپ سو فیصد مسلمان ہیں امریکہ میں رہیے آپ آپ کچھ سال کے بعد سیونٹی فائیو پھر کوئی کے بعد ففٹی پھر اس کے بعد آپ کی اولا ٹونٹی فائیو ان کی اولا لیجیے گئی چوتھی نسل تو ہماری اس کو کون بچا سکتا اور واقعی کوئی نہیں بچا سکتا چوتھی نسل کو اس لیے دار الحرب میں رہنے سے بچا جائے جہاں آدمی کا ایمان خطرم میں ابرہ برائیاں برائیاں یہاں بھی اور وہاں بھی ہیں مگر یہاں ایک کیا ہے بچپن سے ہم یہاں رہے ایک حیا کبھی شراب خانے گئے کئی ہمارے ابا کا کوئی دوز بیٹھا ہو ایک دہشت ہوتی بھائی فلم دیکھنے گئے کوئی گلی کا آدمی بیٹھا کوئی برائی کرتے ارتقاب کرنے گئے کوئی رشتہ دار مل جائے ایک حیبت ہوتی مگر اس ہمام میں تو سارے ننگے کون کس کو دیکھتا جب سارے وہاں ایسے ہوں تو کوئی نہ پوچھنے والا نہ کوئی بتانے والا اس لیے آدمی جو ہے وہ اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو پڑتا ہے تو ایسے جگہ جانے سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے ٹھیک اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں وہاں گئے بچوں کو یہاں رکھا دس پان سال رہے روکھی سوکھی کھائی مشترکہ کمروں میں رہے اور بچا کر کے لائے اور یہاں آنے کے بعد کوئی حلال طیب روزگار شروع کر دیا یا زمین لے لی تو ایسے لوگ الحمدللہ اس دلدل سے نکل گئے یہ میرا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا اور کوئی صاحب ہاں تو اب وہ نماز کا یا نیبی کا ہلاکت لیکن اس میں یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں کہ جہاں جمعہ نہ مل رہا ہو تو آپ جمعہ کی جگہ زہر کی نماز پڑھیں یہ بھی اور یہ بھی آپ سے کہوں چونکہ آپ کو پاکستان میں ہیں ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ دارول حرب میں جمعہ نہیں اب جہاں ہو رہا ہے انہیں منع نہ کیا جائے ہم یہ عوام کے لیے نہیں خواص کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کسی مسجد وہاں جمعہ پڑھیں تو جمعہ پڑھنے کے بعد احتیاط ظہر زہر ضرور پڑھ لیا کریں جمعہ بھی پڑھیں ورنہ ہم کہیں گے کہ جمعہ نہیں ہوتا تو, تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے اس لیے کہ وہ تو ہوتی جمعے کی نماز ہے اس کیا بھائی باہر جتنی کاریں کھڑی ہیں تو آپ سمجھ لیجیے اتنی آدمی مسجد کے اندر تو سب سے پہلے مسجد جگہ نہیں دیکھی جاتی پارکنگ دیکھی جاتی کتنی مسجد تو اتنی بھی وہاں چل جائے گی مگر یہاں کر سو آدمی آئے تو سو گاڑیوں کو کام پارک کریں گے بھی بہت سخت ہیں تو اس میں احتیاط زہر پڑنے کا ہم لوگوں کو مشورہ دیتے اور جہاں بھی کہیں جائیں آپ اگر جمعہ نہ ملے تو وہاں ظہر کی نماز ادا کریں آپ